کہ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جمعہ جو ہے ہم پر جو ہے اس کی نماز جو ہے فرض ہے یاد رکھی اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے صورت الجمعہ سورہ نمبر جو ہے اس کی آیت نمبر نو میں یوں فرمایا اور کہا یا یوہ الزی نامن و اضا نودی علیہ المی یوم الجماتی فص و الا ذکر اللہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو جمعہ کی نماز کی طرف جو ہے جاؤ یا مسجد جاؤ نماز کے لیے جمعہ کی اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہم پر جو ہے واجب اور فرض ہے اس لیے کہ اس کے لیے خاص حکم آ رہا ہے کہ جمعہ کے جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ مطلب نماز کی طرف جاؤ اور تجارت کو بند کر دو ٹھیک تو یہاں اس آئے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی خاص تیاری کریں اور جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو تب تجارت کو بند کر دے اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زمین میں جو ہم جو بھی کمانا اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو ہم تلاش کرتے رہیں لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو یاد رکھیے تجارت کرنا یہ ہمارے لیے حرام ہے یاد رکھیے ہم کو تجارت بند کرنا ہے یا دوسرے الفاظ میں جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا گیا اس سے بھی پتہ چلتا ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے اس کی نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ صحیح ان کی روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے بعض آ جائیں مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں وجوہات بہرحال جو کچھ بھی ہو لیکن اس بات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں کہ جمعہ ہم خام خا کبھی نہ چھوڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اہمیت بتاتے اور فرماتے اور کہتے ہیں لوگ جمعہ ترک کرنے سے بعض آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا لوگ جمعہ ترک کرنے سے جمعہ چھوڑنے سے بعض آ جائے مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ جمعہ کو یوں ہی آسان سمجھے اور چھوڑنا چالو کر دے یا نہ پڑے یا اس کے بدل میں جو ظہر پڑھ لے گی کیا ہوا جمعہ نہیں ملی تو یا پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے ٹھیک بعض آ جائیں ورنہ فرماتے یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے مطلب جو شخص جمعہ کو چھوڑتا ہے بلا وجہ نہیں پڑتا ہے کسی عذر کو چھوڑ کر بس یوں ہی چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ کیا کرتا ہے مہر لگا دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ مہر کسی اچھائی کی علامت تو نہیں ہوں گی چونکہ کسی اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر دل پر مہر لگ رہی ہے تو یقیناً یہ, یہ کسی برائی کا نتیجہ اور سبب ہی بننے والی ہے تو اللہ کے ان کے دلوں پر آپ فرماتے مہر نہ لگا دیں پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے اور پھر وہ غافلوں میں سے مطلب جو جمعہ سے غفلت برتتا ہے وہ درخیت اللہ اس کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا ہے اور وہ پھر دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے چونکہ غافلوں میں سے ہو جانے سے مراد یہ کہ دین میں غفلت برتنے والا نہ ہو جائے یوم جمعہ کی فضیلت جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے جمعہ کا دن جو ہے یہ سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں تمام دن جتنے نکلتے ہیں جس پہ سورج ابھرتا ہے ان میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس کی اہمیت اور فضلت نیو بیان کی اور فرمایا خیر و یومن تلافی ہی شمس و یوم الجمہ جمعہ کہ جن ایام پر جن روز پر جن دنوں پر سورج نکلتا ہے اس میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے جس پہ سورج نکلتا ہے یا عام زبان میں سب سے افضل دن دنوں میں جمعہ کا دن ہے وہ فی خلق خلق آدم علیہ السلام اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ سلاۃ وسلام کی تخلیق کی مطلب انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا پھر فرمایا وفی اد قل عدق الاجنتی وفی اخری جمنہ اور اسی دن اللہ نے جمعہ کا ہی دن تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے اور وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب اس جنت سے نکالے گئے پھر فرمایا ولا تقو مساط اللہ فی یومل جمعی اور قیامت نہیں قائم ہوگی مگر اور وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا دیکھیں جمعہ کی کتنی فضیلت کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جن پر سورج نکلتا ہے جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے مطلب توبہ قبولی بھی اور دنیا میں آئے اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوں گا قیامت قائم ہوں گی ہے نا اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے اور زہر سیپت قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا ایک دن ہے جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائیں گی ہے نا تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بھرحال فضیلت پتہ چلتی ہے اور بھی کئی فضیلت یاد رکھیے جمعہ اس طرح سے آتی ہے اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا کرنے کے لیے کہا گیا اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے آداب اور مصنوع اعمال کیا ہے وہ دیکھیں گے میں احادیث اور کچھ قرآن آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب اور پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنی چیزیں ہم نے اسے سکھائی ہے جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمانا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے آپ نے فرمایا غسل الجمہ تی وا مسلم جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے مطلب جس کی طاقت ہو استطاعت ہو صحت ہو سہولت ہو چیزیں مہیا ہو ہمام ہو اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمت لگتی ہے ایک نہانے کے لیے اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا ہم پر واجب ہے ضروری ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے ان شاء گی وہ فضیلت تو عام آدمی بھی غسل لے بچے بھی غسل لے بڑے بھی غسل لے سہولت تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے یہ مانا ہے اس کا بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں علا کلِّ مسلم غسل و یوم کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہیں پھر آگے فرماتے ہیں وی البسومن منشال ہی سیاہ اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنیں مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلاتھس ہے جو سب سے اچھے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالیں اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے وہ انکان الکان الوطیبً مصمن ہوں اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے راج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے تو جمعہ کا دن ہے غسل لیا بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور بھی ضرور جو ہے استعمال کریں اسی طرح جو باتیں حدیث ملتی ہیں جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے یہی روایت سے میں نے سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہے بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کریں تدیث کلفا سنی جوشہ جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا مسجد کی طرف چل پڑا آ, چل پڑے تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا ایک اونٹ زبح کیا ایک اونٹ صدقہ کیا جو کچھ اللہ کے تقرب میں اللہ کے نزدیک پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا سیکنڈ فیز میں گیا دوسرے وقت میں جائیں تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا ایسا اس کو ثواب ملے گا پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے گویا ایک سینگ والا مینڈا سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی زبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایسا ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے بہت ہی قریب قریب چڑھ گیا ہے چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی اور جو پانچویں وقت میں گیا دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آئے وہ رجسٹرس کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر جو خطیب نصیحت اور واضح کرتا ہے وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے ہے نا تو کتنی باتیں آ اس حدیث کے اندر جنابت کا غسلے جلدی جائے پانچ وقت بتا دیے گئے پہلے وقت وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی ثواب گائے کی قربانی کے ثواب مینڈے کی قربانی کا سا مرغی اور پھر انڈے کا آخری اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب باز و نصیحت کرتا ہے اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے عمار کے تعلق سے پتہ چلتا وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافر آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد اس کا حکم دیا آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے ٹھیک بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے سر میں تیل لگاتا ہے جس میں خوشبو لگاتا ہے مجھ لگاتا ہے پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے لیکن اس کا عرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفحے چھوڑ دی تو آپ پیچھے رہیں گے پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے ٹھیک سب بندی کے آداب یہی پہلا آنے والا پہلا بیٹھے گا دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا ٹھیک ہاں دینی مجلس میں الٹا ہوتا ہے لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے آگے رہنا چاہتے آگے لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھڑ رہا ہے تو آ رہا ہوں اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وہ آخر داوا انی الحمدللہ رب العم بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں چونکہ آپ میرے کو معلوم ہو آپ خطیب ختم کیا اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے دس پندرہ سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں دینی مجلس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں دنیا مجالس میں آ کے منسٹر آ رہا ٹھیک تا فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا ان کو ہٹاتا نہیں ہے اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے مطلب نوافل ادا کرتا ہے اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ مقدر پڑھتا ہے پھر امام کے خدے میں خاموش رہتا ہے کوئی آواز نہیں کرتا سنتا ہے غور سے خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے تو, تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر جاتے ہیں سوائش کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے وہ لاتا ہے نہا کر آتا ہے خوشبو لگاتا ہے تیل لگاتا ہے جلدی پہنچتا ہے لوگوں میں فرق نہیں کرتا جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے غور سے خطیب کو سنتا ہے خطبے بے پہ وہ کرتا ہے جتنی ہو سکے اتنی نافل نماز سے اضافہ کرتا ہے تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ کو معاف کرتا ہے ثغیر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے ہے <تصفيق> نا کتنی فضیت ہے جمعہ کی اور کیے جانے والے عمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے عمال بھی ہے ٹھیک اسی طرح جو بات پتہ چلتی حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے اور خطیب جب آ اور ممبر پر پہ پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے کہتے ہیں ازا قلت کا یوم الجم آتی وہ ول اماموں یکختبو فقط لغوت اگر ت نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو تو نے لگو کام کیا تو نے اپنے جمعہ کو کر دیا آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو تو اس میں کیا غلطی ہے اس میں بڑی حکمت ہے بڑی حکمت ہے ایک آدمی مسجد میں آ کے نیو سینس کریٹ کر رہا ہے کچھ بھی باتیں کر رہا ہے ہے نا لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے اب اگر پوری مسجد بولیں گے شت, شت, شت. تو پھر کیا ہوں گا پوری مسجد نیو سینس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے حکمت کیا کہی گئی اس کو کہنے دو تم کچھ مت کہو اسے اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہوں گے خاموش بیٹھو تم نے لگو کیا پھر ایک بچہ چلا رہا ہے ایک अगर उसको बड़ा बचेगा जब जुमा की नमाज खामोश बढ़ उससे होंगे क्या दो होंगे फिर वो दूसरा देंगे जुम्मे है ना तुमको समझता नहीं कि खामोश रहना तीसरा बोलेंगे अरे यार तुम लोग पूरे आवाज़ रहे जुमा के दिन खतीब खड़ा है फिर खतीब परेशान है कहें क्या चल रहा है इस मस्जिद के अंदर याद कोई सुनने को तैयार है ना तो कैसी है कि कोई किसी कुछ ना कहे ऑटोमेटिक सब खामोश हो जाए कोई आवाज़ कर रहा है कर दीजिए आप खामोश नहीं आपकी खामोशी उसके लिए दलील है खामोश होने की تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کر سکتے تم خاموش بٹھو اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مزید ڈسٹرب ہونے والی خاموش تم نے بھی لگو کیا اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لگو کیا جمعہ کے کی دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے پھر اتنی اہم بات ہے نا بالکل آواز نہیں کرنا ہے خاموشی سے بیٹھنا ہے ٹھیک اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر کنکریوں سے کھیلے اس نے لغو کیا اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ٹھیک اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوش اس مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیط المسد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے سیدھا نہیں بیٹھنا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا اور آپ کے زمانے میں وہاں یہ کہ ایک شخص آیا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوشش مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے دو رکاتے پڑھ لے ہلکی پڑھے لیکن بہت لمبی نہیں ہلکی دو رکاتے پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخریف کے ساتھ ہلکی دو رکاتے پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے ہے, ہے نا کیا فرمایا کہ کی اگر تم میں سے کوشش مسجد میں داخل ہو امام خطبہ دے رہا ہو تو تم دو رکاتے ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے جھکتے جھکتے آتا ہے اور اندر گھس جاتا میں اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں پھر بولتے جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لی تو پھر سب پوری مزید اڑ جاتی اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے کہ وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے اگر سب وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز ماندھ رہے ہیں ہر آدمی اپنے نہیں کر رہا ہے اور اس عمل کے وجہ سے کے دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے جب کہ رسول اللہ نے حکم دیا بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک شخص آ کر بیٹھ گیا آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز تاکہ وہ طیط المسد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے اردو ویسے خطبہ جمعہ کے دو ہونے چاہیے ہمارے پاس خطبہ جمعہ, جمعہ کے تین ہوتے ہیں ہے اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے جب رسول اللہ کے زمانے میں صرف دو ہوا کرتے تھے اب دوسری اذان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ سن کے زمانے میں تو دوسری اذان ہوتی ہے ایک ہی ہوتی اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا دو تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خطبہ ہے ہی بھی نہیں مسنونہ جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک صاحب دیتے رہتے ہیں جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے سب اٹھ کر پڑھتے ہیں تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھی ہیں تو اچھا نہیں لگتا پُن بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے ایک سنت تو ختم کرتا ہے جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں پوری مسجد ایسی کھڑے ہوتی جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک نہیں کر لیے تو کیا ہوا بیٹھ گئے تو کیا ہوا بس یہی تو مسئلہ ہے نا بدعتوں میں تو کبھی نہیں ہو آپ کو ہم بولے کہ نہیں کرے تو بائیس کو کیا ہوتا ہے نہیں 15 پندرہ کو تو کیا ہوتا ہے نہیں جاگے ستائیس کو تو کیا ہوتا ہے مطلب رجب کیا وہ قدر کی نہیں رمضان کی نہیں نا, نا, نا, نا. ضروری ہے اور وہاں سوال ہوتا ہے ہم اگر یہ کر لی جاگ لیے تو کیا ہوا جو چیز بتائی جا ہے اس کو تو تم اہمیت نہیں دیتے ہو جس کے بارے میں حکم نہیں ہے اس کو تو ایسا پکڑ لیا ہے کہ بالکل دانتوں اسی طرح جمعہ کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا ہوئی ہے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے رات اور دن سے مراد جمعرات ہو بات چونکہ وہ جمعرات جمعے کی رات کو بلتے ہیں جمعرات اور جمعہ کا دن اور رات پہلے آتی ہے اسلام دن بعد میں تو جمعہ جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی جمعہ کی رات اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح آپ نے فرمایا من خرا صورت القحفی فی یوم الجمہ تی اذا من نوری ماں بین الجمۃ جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں اسی طرح جو ہے رسول اللہ وسلم جمعہ کے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم فرمایا جمعہ کے دن اور رات یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو جو اس کی تعمیل کریں گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے عیسائی مسلم کی روایت ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے جمعہ کے دن کہا ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے لے کے اترنے تک کے بیچ کا وقت ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ اثر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے والم ہم نہیں جانتے لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ناخن تراشتے تھے اور مونچھ کے بال نکالتے تھے ضرورت پڑتی تو ٹھیک تو یہ بھی کام ہم کر سکتے تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بات فہرست بائی رکھ دیتا ہوں پہلے غسل لینا ہے پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے ٹھیک بیوی سے بستری کی جائے رات. تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے دوسرا کام جو اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو تیسرا کام خوشبو لگانا اللہ اگر نے دیا تو چوتھا کام جو ہے تیل لگانا اللہ حب العزت نے استطاعت دی ہے تو پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا یہ بڑا افضل ہے ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نافل کہتے ہیں ہم کریں آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں اس سے نزدیک بیٹھے اس کی طرف دیکھتے رہیں اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نووی چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے خاموشی اختیار کرنا ہے اسی طرح جو ہے چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے بارہویں چیز جو ہے تحیت المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا تیرہویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے چودھویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے پندرہویں چیز یہ ہے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرے اور کثرت سے اس دن دعا مانگیں سترہویں چیز یہ ہے کہ اب ناخن اور اٹھارہویں چیز یہ کہ, چیز یہ کہ کی اگر بال بڑے ہو چکے تو اس کو کوشش کریں یہ کام ان کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے یاد رکھے